محمده ونصلي ونصلم على رسوله الكريم اما بعده فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهبنا الصراط المستقيم صراط الذين عنعنت عليهم غير المغضون عليهم ولا الظالمين ببركه ان الله ملائكته يسلمون على النبي يا اي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي و علي آل بيته صلى الله عليه وسلم صلاه و سلام عليك يا سيدي يا الله ہم و سلاب کے بعد مؤز سانوی کرام فرام ملت تمام تاریخ تمام محاسم و محامد اور تمام کرم کاری صرف اور صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے خبرات محترم کل سورہ یوسف کی آپ نے تفسیر سماعت کی آج ہمارے درس, درس کے موضوعات میں سے سورہ مبارکہ سورہ راز ہے حضرات محترم یہ سورہ مبارکہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور سورہ راز اس سورہ مبارکہ کے اندر چھ رکو موجود ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیغام بیان فرمایا اس کے مضامین کچھ اس انداز میں ہیں کہ دلائل توحید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے متعلق تمام حقائق کو بیان کی گئے اور ان پر ایمان لانے والوں کو روحانی فوائد اور ان سے مستفید ہونے والوں کو سمراٹ کو بیان کیا گیا اور اس کے موضوعات وہی ہیں جو دیگر تقریباً حضرات کے گرامی مکہ صورتوں کے اندر نازل ہوئے اس میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے شان افضلیت اور اللہ اب العزت نے اپنے توحید کے براہین اور دلائل کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ایک دفعہ گرو پاک پاٹ پڑھ لیجیے اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے خداف محترم یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی اور اسلام کے طرح اور اس قدر مخالف ہو گئے کہ سرکار علیہ اللاط وسلام سے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کچھ بھی کر لیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ کچھ بھی کر لیجئے ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ و علیہ وسلم نے پھر بھی اپنا تبلیغی سلسلہ جاری رکھا حضرت گرام اس کے بعد ان لوگوں نے سرکار علیہ اللاط السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اگر آپ باز نہ آئے تو ہم جبرن آپ کو مکہ سے نکال دیں گے اس قسم کے مسائل سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے دوان فرمائے پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت نیوسا علیہ السلام کے ذکر کو اختصار بیان کیا گیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک جو واضح طور پر اللہ رب العزت نے شکر گزاروں کے لیے مرتبہ بیان فرمایا ہے سنو اگر تم میرا احسان مانو گے اور میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اس سے عطا فرماؤں گا یعنی تمہارے میں میں بلندی عطا فرماؤں گا تمہارے درجات کو میں بلند کر دوں گا یعنی جو جتنا شکر گزار ہوگا اس کے درجات اس قدر بلند ہوتے جائیں گے اس آئے کریمہ پر مجھے محدث آظم پاکستان مفسر اعظم پاکستان قبلہ کاغشاء الدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا بہترین تقریر کا مقولہ یاد آتا ہے کہ اس وقت آپ ایک دفعہ درس ورآن فرما رہے تھے اور اس میں جب درس و قرآن میں یہ آئے کریمہ سامنے آئی کہ لائن شکر تم لاگ کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اس سے دگنا تمہیں اتا فرماؤں گا یعنی تمہارے مرتبے میں میں مزید بلندیاں عطا فرماؤں گا میں تمہیں تمہارے برجات کو مزید بلند کروں گا تو کہا بحمۃ اللہ نے اللہ نے آپ کو امام غزالی جیسی سمجھ عطا فرمائی تھی اور امام فخر الرادیم جیسا استقبال کی کوئی عطا فرمائی تھی آپ کا مزاج حکبت ملتان شریف میں موجود ہے حضرت رامیم اللہ غزالی رحمتہ اللہ نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا کر دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر مجا لاؤ میں تمہارے مرتبے میں بلندیاں پیدا کر دوں گا تو اب اللہ رب العزت فرما کا میں بلندیاں پیدا کروں گا اب یہ بلندیوں کی انتہا کہاں تک ہے یعنی میں تمہارے درجات سے بلند کرتا چلا جاؤں گا اب یہ بلندیاں ختم کہاں پر ہوتی ہیں اس کی ابتدا تو یہ ہے کہ تم شکر کرو میں <laughs> تمہارے مرتبے میں تمہارے مرتبے کو تمہارے درجات سے بلند کر دوں گا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے اور اللہ کا احسان مند ہو جائے تو اس کے درجات میں بلندی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے مراکب بلند ہوتے ہیں لیکن یہ مراکب کہاں تک بلند ہوتے ہیں تو آپ نے سوال کا جواب بڑا پیارا دیا فرمایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شاکر بندے ہیں اور جب ان کو زمین پر ستایا گیا اس وقت بھی وہ اللہ کے احسان مند بندے تھے اور اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا جب اللہ کے شکر انہوں نے ادا کیا تو اللہ نے ان کا درجات میں بلندی عطا فرمائی اور ان کو لوگوں سے بچا کر چوتھے آسمان پر لے گئے اور وہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں اب دیکھیے رب العزت نے آپ کے درجے کے مناسب میں اتنی بلندی فرمائی کہ آپ کو فرش سے چوتھے آسمان پر لے گیا اور وہاں پر بھی اب بھی اس نے سلام دیا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اب دیکھیے چاہیے کہ مسجد بلندیاں وہاں سے دینی جائے آپ کو عرش پر لے دیا جائے تو سوال ہوتا ہے کہ عرش پر ساری بلندیوں کی انتہا پر ہوتی ہے اگر ساری بلندیوں کی انتہا عرض پر ہوتی تو اللہ حرم الز حضرت اشار سلام کو ساتویں آسمان سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں لائے گا اور مصطفیٰ کے پہلو میں متن کرے گا تو پتا چلا کہ ساری بلندیوں کی امتحا اتباد عام انصفان ہے تو, شکر تم, تم. اگر تم شکر بجا لاؤگے تو تم میں بلند کر دوں گا حضرت عیسیٰ کو اگر بلندیاں مزید دینی ہوتی تو اللہ آپ کو پر لے جاتا لیکن پر بلندیوں کا وہ مقام نہیں جو دامنے مستفا کے اندر شاہ صاحب آپ نے یہ طرح کہہ دیا عرش کے قریب پہنچ کر گویا کہ اس سے بڑا مقام بھی مصطفیٰ کے آگوش میں ہے تو بازے بات عرش کو کیا خدا کہے گا عرش کو کوئی خدا کہے گا اور اگر کوئی عرش کو خدا کہے گا تو مشرق ہو جائے گا عرش کو کوئی خالق کہے گا خالق کہے گا تو مشرق ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے خالق نہیں کہے گا تو مخلوق کہے گا تو عرش ہو گیا مخلوق اور سرکار مخلوقوں کے شہنشاہ اور تاجرات مخلوقوں کو جو مرتبہ نصیب ہوا سرکار کی وجہ سے ہوا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار کا مزار اور سرکار کے مزار کی عظمت عرش سے بھی آلہ ہے جس کی ترجمانی اس طرح کی جاتی ہے کہ عرش سے کے ارشے نبی کروگا اور شرم اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے آ, اگر کوئی یہ سمجھے کہ ارش خدا ہے پھر کوئی کہہ سرکار کا مرتبہ عرش سے کس طرح بڑا ہو گیا تو میں کہوں گا بتاؤ وہ ارش خدا ہے یا مخلوق تو کہے گا مخلوق تو اب سوال پیدا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ مخلوقوں کا سب سے بڑا مخلوقوں میں سب سے بڑا کہ امتیاز کس کا سب سے بڑی امتیازی حیثیت کس کی سب سے بڑا امتیازی مقام کس کا سرکار کا اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ پر دفن کیا گئے ہیں جو آپ کا مدفن ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ مطالبہ شامی میں فرماتے ہیں شاہ محبت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدار میرے شاہ فرماتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا میرے شاہ فرماتے ہیں کہ جو جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلمات جس میں اقدس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کا مقام عرش لہ محفوظ ہے کیونکہ لوہ مخلوق ارش مخلوق محفوظ مخلوق زمین آسمان مخلوق اور جہاں پر مخلوق کی سب سے افضل چیز ہوگی اس سے نسبت کرنے والی چیز وہ ان سے زیادہ افضل ہوگی اور مخلوق کی سب سے افضلین چیز ذات مصطفیٰ ہے اس لیے فرمایا کہ سرکار کے میں اتھر سے جو چیز مست ہو گئی وہ ان تمام چیزوں سے اعلیٰ ہو گئی اس لیے ہم تمام مسلمانوں کا یہ ہے کہ قابے کی حرمت سے بڑی حرمت ذات مصطفیٰ کی ہے کیونکہ کعبے سے بڑا مرتبہ سرکار کا ہے اسی کو فاطل بریل میں فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے تعبے کا کعبہ دیکھو کہ کس کی حرمت کی برست سے کابا ہماری زبرج میں آیا اور یہ بھی کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کوئی کہ جناب آپ نے مصطفیٰ کا مقام تعبے سے کیسا بڑھا دیا میں نے کہو ہو بڑی عجیب بات نظر آئی تم نے واقعی میں ایمان لانے کے باوجود تم نے ذات مصطفیٰ کو سمجھا نہیں میں تم سے پوچھتا ہوں سرکار علیہ خراط السلام کی مرفوع حدیث ہے شاول ایمان کے اندر حدیث موجود ہے سرکار سراتی حرم شریف کی دیوار کو پیٹ لگا کر بیٹھے تھے آپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور حرم شریف کی کتاب کوگلی اٹھا کر کہا کہ سلام کرتا ہوں لیکن ایک مومن کیمت کو فضول کرتی ہے ایک مومن کی ہرمت تیری حرمت کو فضرت رکھتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ لے کر وہاں سے نکلے آج جہاں بیت اللہ آباد حضرت جس کو مکمل مکرمہ اور وہ کالی عمارت جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اس جگہ پر اس کے بالکل قریب جو سطح مربع کی پہاڑی حضرت گرامی جو تباف کرتے وقت سامنے نظر آتی ہے اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا کر حضرت حاضرہ کو چھوڑ دیا اور کہا تم یہاں پر رہو یہ تو اب آباد ہوا ہے کچھ سو سال پہلے کی تصویر دیکھے جائے تب بھی کچھ آبادی نہیں تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہاں آبادی ہوگی اس لیے کہ جاتا ہے اس زمانے میں نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا اس وقت خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ نہیں، کچھ نہیں، پر چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر جانے لگے وہ خا بہ تیے رضی اللہ تعالی انہا نے اس تک نہیں کیا بلکہ مڑ کر ایک دفعہ دیکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارسی کہ میرے پرتاس ش... آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کے تو جا رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد اپنا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک آپ مجھے صبر کرنے والا کہو گے آپ مجھے خبر کرنے والا پاؤ گے اللہ اکبر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے چلے گئے اللہ اکبر کے چند خجور کے دانے حضرت حاضرہ کے پاس تھے جو آپ نے تناب الفرمائے اب کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت جو آپ کی آغوش میں تھے بالکل گویا کہ بچے تھے حضرت گرانی ان کو پیاس لگی پیاس کی کشمگی ان سے برداشت ہو سکی اور بھلا ماں کی ممتا کہاں اپنے بچے کو اس طرح دیکھ سکتی ہے حضرات گرانی حضرت حاضرہ ربی اب تارا انہان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر رکھا اور زمین پر رکھنے کے بعد جہاں پر کے رکھا اور جو کی پہاڑی جو اس وقت چٹیل میدان میں ابرے ہوئے دو گویا کے مٹی کے ہوئے سپا کی پہاڑی پر گئی اور دور دور تک آپ نے دیکھا کہ شاید کوئی ردر نظر آ جائے کوئی مسافر نظر آ جائے کوئی قافلہ نظر آ جائے میں چند پانی کے کپڑے مانگ کر اپنے بیٹے کو شراب کر دوں لیکن حضرات کی رانی مربا کی پہاڑی سے کوئی قافلہ نظر نہ آیا آپ سفا کی طرف آئی سفا کی طرف نے نظروں کو دوڑا کر دیکھا وہاں پر بھی کوئی قافلہ نظر نہ آیا پھر آپ مربا کی طرف آئی پھر آپ سپا کی طرف آئی یہ سات پھیرے جو آپ نے سے مربع. مربع سے صفح. صفح سے مربع. مربع سے آپ نے لگائے اللہ اکبر یہ اللہ کو آپ کا دوڑنا اتنا جہاں جہاں پر ہمرت لگے اللہ نے گا میرا دل پرہ داری والا دل ہے اور مربا کی پہاڑی یہ میری میں سے ایک نشانی تھی اب آپ دیکھیے حضرات گرامی صفا مربع کی پہاڑی کو جو آج یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے یہ حضرت حاضرہ سرگی کا ربیع حضرت حاضرہ صدیقہ کا طیبہ تو رضی اللہ تعالی تالا کے قدم اکبس کی برچت سے آج صفا مربا کو گیا کہ یہ مقام حاصل ہوا حضرات گرامی جو آپ وہاں سے لوٹی لوٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گویا کے لیتے ہوئے ہیں اور پیاس سے شسک رہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے آ کر تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ریڑیوں کو رگڑنے لگے اپنی ایڈیوں کو رگڑنے لگے جب ایڈیاں رگڑنے لگے تو اللہ رب العزت نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا حضرت حاضر رضی اللہ او تالہ دوڑتے ہوئے آئیں اور دوڑتے آنے کے ساتھ آپ کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ تھا زم زم رب جا رب جا مفسرین فرماتے ہیں اگر حضرت حاضرہ رضی اللہ او تالہ اس وقت اگر اس پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی وہ پانی پوری کائنات میں پھیل جاتا پوری دنیا میں پھیل جاتا اور حضرات گرامی آج دیکھیے وہ پانی اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور ٹھہر کر اس میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا ایک عظیم معوضہ ہے جو اللہ رب العزت نے گویا کہ آپ کے قدم اقدت سے بچپن میں شروع کروایا حضرت گرامی تو یہ بات ہے اللہ رب العزت نے اس سورہ ابراہیم کے گویا کہ آخر میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں ارشاد مایا تو دیکھ لیجیے آپ لوگ کہتے ہیں یادیں مت مناؤ میں نے کہا یادوں کے علاوہ اسلام کے پاس آئی کیا اب حج کرو سارا یاد اب حج کیجئے سفا مربہ میں دوڑیں تو یہ بھی جی تو کسی کی یاد ہے یہ بھی تو کسی کی یاد ہے رمی کریں یہ بھی کسی کی یاد ہے جمل کرے حضرات یہ بھی کسی کی یاد ہے آ کر آپ آپ اے زمزم پر پانی پیے یہ بھی کسی کی یاد ہے اس لیے تو ہم سننی کہتے یادوں کو مناؤ مٹاؤ نا تم اگر ایڈی چھوٹی کا زور بھی لگاؤ گے تم یادوں کو مٹا نہیں سکتے تم چاہے کتنے بڑے بھی دن کے دار بن جاؤ تمہیں ہٹ کے دورا کے جو فرائض اور واجمات ادا کرنے ہوں گے تو جس کا تم دن بھر پاکستان ہندوستان میں رہ کر درج لیا کرتے تھے کہ بزرگوں کی یادیں کچھ نہیں ہوتی ہیں وہ تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن تم خود اپنے عمل سے اپنے کپڑوں کو ایک طرف بس کر وہی کپڑا پہنو گے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آج سے کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا ہو کر ہے کہ تم سبا مربا کی شائی کرو گے تم دوڑو گے اور تم تمہیں زندہ کرنا ہوگا حضرت حاضرہ کے عمل کی نقل کرنی ہوگی تباہ کر کر تمہیں حضرت ابراہیم کے اداؤں کی نقل کرنی ہوگی شیطان کو کنکری مار کر حضرت آ... ابراہیم علیہ السلام کے امن مقدفاتی نقل کرنی ہوگی اور اگر تم نقل نہیں کرو گے ان یادوں کو زندہ نہیں کرو گے تو تم کچھ بھی کرتے رہو ایک بچہ بھی کہے گا جناب تم صرف وہاں جا کر کھجور کھا کر آگے تمہارا حج نہیں ہوا تم گھر کھا کر آ گئے تمہارا حج نہیں ہوا تو حضرات گرامی اس لیے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کسی نے بڑا خوب کہا اسلام حضرات گرامی جو آج ہمارے اندر موجود ہے یہ اس میں بزرگوں کی روح موجود ہے بزرگوں کی عظمت اور صلاحیتوں کی ایک چاشو موجود ہے الحمدللہ جس کو اہل ذوق ہی پاتے ہیں اور جس کو اہل ذوق ہی محسوس کرتے ہیں اور جب اہل ذوق اس بزرگ کی عقیدت اور اسمت کے نیت سے یہ کام کرتے ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ جناب صفا مروا کرنے کی لذت کیا ہے تباف کرنے کا مزاق کیا ہے آپ زمزم پینے کی حضرات گرہی عظمت کیا ہے یہ تو وہ لوگ سمجھے جن کو اللہ اب العزت نے جن کے قلوب کو اپنے محبوبہ بندوں کی محبت سے منور کیا ہے دعا کیجیے اس واقعے کی برکت سے اور اس کلام کی برکت سے ہم اللہ اب العزت ہمارے قلوب کو امبیا کرام کی محبت سے منور فرمائے اور ہماری آنے والی نسل در نسل کو امبیاء کرام کے عشق میں مچلنے کی توفیق عطا فرمائے دربار پڑھ لیجیے اس کے بعد گرامی حرات ہجر کی ابتدا ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور اس میں بھی حضرات محترم تقریباً الفاظوں کو بیان کیا گیا ہے جو مکی صورتوں کے اندر دیگر مقامات پر کفار کی نافرمانیا ان کا اکڑپن ان کا جانا اور اس کے بعد سرکار کی علیہ الف کی بات کو تسلیم نہ کرنا اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے انہی مضامین والی آیت کریمہ کو گویا کہ فرمایا اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بے شمار بنائی کفار کو دیے گئے اللہ رب العزت اپنی توحید پر آسمانوں کی طرف ان کو کہا گیا کہ دیکھو زمین کی طرف دیکھو لیکن انہوں نے یہ جملہ اختیار کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارا ہاتھ پکا کر اگر ہمیں ہوا پر بھی لے جاؤ اور آسمانوں کی سیر کرا لو پھر بھی ہم مان نہیں لائیں گے یعنی شکاوت اور بدبختی اس قدر دل و دماغ پر غالب آ چکی تھی انہوں نے کہا ہمارا ہاتھ پکا کر آسمانوں کی سیر کرا لو کچھ بھی کرا لو ہم تمہیں اللہ کا نبی نہیں مانیں گے اور ہر ہم راکی سرطار علیہ السلات وسلام کو پانچ مکہ کے بڑے بڑے کافر ایک اسود بن مطلب ایک ولید بن مغیرہ ایک آسم بن واحد ایک بھی منظر یہ ایسے شخص تھے جو جہاں پر بھی سرکار کو دیکھتے تھے سرکار کا منا کرتے الغیا زبا یعنی مشہور سرکار کے ساتھ کرتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مطلقاً ہر دفعہ برداشت کرتے چلے جاتے ایک دفعہ سرکار متاثر میں بیٹھے ہوئے تھے ولید بن مغیرا آیا اور یہ کون تھا سورہ نون آگے آئے گی سوریہ قلم انتیس بارے میں تو پھر بتاؤں گا ولیدین مغیرا کون تھا اس کے ابا نہیں تھے اس کے ابا نہیں تھے اور قرآن نے اس کے بارے میں کہ بھی یہ تیرے سامنے ناک چڑھانے والا ایسا ہے جس کی اصل میں خطا ہے میرے امام نے ادب میں ترجمہ کیا جس کی اصل میں خطا ہے ابا حضور نہیں ہے اور گویا کہ ماٹا چڑھا کر سرکار کے سامنے کام کرے گا یہ جس سرکار کے سامنے بدتمیزی کرنے کے لیے آتا تو سرکار نے اس دفعہ اس سے کہا کہ بدکار ہے بئیمان ہے ناچ چڑھانے والا ہے ماتھاڑنے والا ہے سرکار نے گنوائی اور دسویں خسرت بھی, بھی گنوائی جو سوریہ کلم کے اندر پوری اللہ رب العزت نے بتائیے آپ نے جو میں بتائی وہ تو میرے اندر ہے اور آخری خسرت جو بتائی وہ میری ماں جانتی ہے اور اس کے دل میں کھٹکا تھا محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں کا میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں پھر میں آ کے دیکھوں گا کہ آپ پر ایمان لاؤں वाल्दा के لاؤں اپنی والدہ کے پاس कहने اپنی والدہ سے کہنے لگا بتاؤں والدہ نے نہیں کہا تو اس نے والدہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا مارنا پیٹنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کی والدہ نے وہ راج کھول دیا کا تیرا باپ وہ مردانہ طاقت نہیں رکھتا تھا میں نے چرواہے سے جنا کروا کر تا ہوا ہے اب رات گرامی سرکار نے فرمایا کہ یہ زمین کسی سے بھی مطالو میں نے دلائی بیٹھا کہا ہے کہ تیرا باپ نہیں اور ہے نہیں اب رات جانی اور اسی وقت قرآن کی آت پڑ گئی تاکہ قیامت تک غستاخ رسول کے نصب پر محر لگ جائے کہ جو نبی پاک کا غستاخ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں کھٹکے والا ہوگا اضلاع جانی فران کو دیکھ لیجئے اس کا باپ نہیں تھا نمرود کو دیکھ لیجئے اس کا باپ نہیں تھا نمرود کے باپ کے بارے میں امام جلادی شوٹی کہتے ہیں اس کے والد نہیں تھے پتا نہیں کون تھا فرون کے بارے نہیں تھے پتا نہیں کون تھا اور یہ علی دن نظیرہ یہ اتنا بدتمیز آدمی تھا جو اکثر سرکار اسلام کے ساتھ مسخرا کرتا تھا ایک دن سرکار نے گلاگ میں آ کر اس کے سارے پل کھول دیے بھی چیز ہے تو یہاں سے مسئلہ نکالا کہ جو نبی پاک کا گستا ہوگا وہ حلال النسب نہیں ہوگا کیونکہ کوئی حلال نبیوں کی گستاخی نہیں کر سکتا کوئی حلال النسب بزرگوں کی گفتاخی نہیں کر سکتا کوئی حلال النسب اللہ سے تعلق رکھنے والے نیک بندوں کی گستاخی نہیں کر سکتا تو وہ ہے زمین یعنی اس کی اصل میں خطا ہے یہ آئیڈیس اور یہ تھرمامیٹر یہ پیمانہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی ایسا نظر آئے تو قرآن میں اس کا پیمانہ بتا دیا ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے کیونکہ حلال النسب کبھی اس قسم کی بدتمیز نہیں کر سکتا المختصر سرکار متاث میں بیٹھے ہوئے تھے بلیدی آیا اور سرکار کو دھکا دیا اللہ زب اللہ اللہ زب اللہ اور سرکار اسلات اسلام کو مداح کروایا اس وقت سرکار اسلات اسلام دے سرکار نے آسمان کے طرف ہاتھ دکھایا اور اس اسمو کے مطلب کے لیے کہا مولا اسے اندھا کر دے مولا اسے اندا کر دے مولا ان کو فرما ہوا ہے یوں ہی حضرت گرامی ولید بن گیا بڑا عقل قسم والا تھا بڑا متقبر قسم کا تھا وہ گویا کہ تیر والے تھے جہاں تیر بنائی جاتی تھی اس کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس کے پاؤں میں چھوٹا سا کیل چھپ گیا اب اس نے اپنی تحقیق سمجھی کہ میں اتنا شان و شوکت والا جھک کر کیر نکالوں یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے جناب دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے اور یہ روڈ پر جھک کر پاؤں سے کیل نکال رہا ہے حضرات گرانی وہ اس میں اکڑ گیا اور اللہ حرب الزت کی طرف سے ہوا ایسا کہ اس کے پاؤں میں ورم پیدا ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا, ہو گیا, ہو گیا اس وقت میں مطلب جس نے سرکار کے ساتھ بدتمیز بھی کی تھی حضرات گرانی رات کو سو رہا تھا اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا جو سرکار نے دعا کی تھی جو مولا اس کو اندھا کر دے اور وہ اندھا ہوا مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ رات کو اٹھا اور اپنے سر کو دیوار سے مارنے لگا یعنی اس کے آنکھوں میں کمر درد تھا اور مار مار کے سر کو مار مار کے اسی وقت وہ ہلاک ہو گیا اور سرکار علیہ نے اس رات میں جن جن لوگوں کے لیے جو جو باتیں ارچا فرمائی تھی اور ایک دوسرے بدتمیز سات وہ تو ایسا تھا کہ جب وہ سرکار کے پاس سے ہٹا تو اس کا چہرہ کالا ہو گیا چہرہ مشق ہو گیا اور جب اپنے گھر میں پہنچا تو پہچانا نہیں گھر والوں نے پہچانا نہیں اور گھر والوں نے دھکر دے کے نکال دیا اور وہی وہ بھی ان کے شہرا شہروں کے اندر ہلاک ہو گیا تو حضرات یعنی دیکھیے اللہ رب العزت کے پیارے جب تک برداشت کرتے ہیں تو برداشت کرتے ہیں لیکن جب ان کے اوپر ان کی ذات پر اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں کہتے لیکن جب ان کے منصب پر اٹیک کیا جاتا ہے تو پھر وہ وار کرتے ہیں پھر وہ وار کرتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ اپنے منصب کا دفاع نہ کرے تو رب کی توہین ہو جائے گی اور رب کی توہین ہو جائے گی اللہ کے بلوں کی شان یہی ہے کہ جب تک کوئی ان کی ذات تک تعلق رکھتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں گزر کرتے ہیں لیکن جو ان کے مقام ولایات کو تشمی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے پھر حضرات گرامی اس کا حال بڑا برا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت ان کو قدر پتا فرماتا ہے اس لیے کہ نبی کی نبوت کا مداق اڑانے والوں کو جھیل دے دی جاتی نبی کے بلیوں کی ولاس کے مداق اڑانے والوں کو بھیل دے دی جاتی تو حضرات گرامی اس میں نبوت کا کچھ نہ ہوتا ولاس کا کچھ نہ ہوتا بدنامی سب دعوی کو ہی پر جاتی بدرام سب داروں کو ہی پڑ جاتی اور اسی سورج کچھ حصہ مستقفی کے اندر منتقل ہوا کچھ اللہ کے اندر نکلا تو پتا چلا تم نے عیسائیوں کی طرح عقیدہ تفریح کا عقیدہ رکھ لیا جس طرح عیسائی کہتے تھے کہ اللہ کے اجزا ماد اللہ کچھ حضرت مریم میں بھی موجود ہے اور گویا کے کچھ حضرت عیسیٰ کے اندر بھی موجود ہے تو تم نے نور اللہ کا اللہ کا نور اور تم نے نور کی اضافت اللہ کی طرف کی تو لہذا یہ ٹکڑا ہونا لازم آیا میں نے کہا یہی کہا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے اللہ کی روح ہے اللہ کی روح ہے تو جس طرح نور اللہ اللہ کا نور روح اللہ اللہ سیرو تو جہاں پر ٹکڑے کا مانا وہاں کرتے ہو تو ہمت ہے تو یہاں کر کے دکھا دو کہ اللہ نے آدھی روح اپنے اندر رکھی ہو آدھی عدم میں ڈال دیو اللہ عظب اللہ اللہ فخر اللہ کو یہ مارا کر سکتا ہے تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائے اس میں منظور ہے برانا تیرا کیا فرمایا میرے امام نے تو مسئلہ دراصل یہ کہ یہاں پر جو کہا کہ میں نے اپنی روح کو پھونکا تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا یہ اضافت جو ہے کہ میں نے اپنی روح کو پھونکا یہ اضافت تشریفن کی گئی ہے تعظیمن کی گئی ہے یعنی خاص طور پر میں نے اس کو بنایا اور نورا سرکار علیہ السلام السلام کے لیے اضافت کی جاتی ہے کہ سلام ہو درود ہو اے اللہ کے نور تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا نور ان میں منتقل ہوا تو نور کے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ کہ تھوڑا نور اللہ کے اندر تھا تو تھوڑا نور سرکار کے اندر اللہ کوئی مسلمان اتنا دہشت ناک حضرات عقیدہ نہیں رکھتا نہ ایسا غلیز عقیدہ رکھتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نور کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے بطور تشرف اور بطور عزت کے بطور تشرف اور بطور عزت کے جس طرح کے اس میں واضح فرمایا گیا کہ وہ نفرت رو ہی ہم نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا ہم نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا تو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روح کو پھونکا تو یہاں پر مقام کیا کہ عزت دی شر عطا فرمایا عظمت عطا فرمایا کیونکہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے اس میں تعمیل کرنا اشد ضروری ہے تو نور اللہ یہ بھی متشابہات میں سے ہے اس میں تعویل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر باطل کو کھول کر نور کرنے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ نور اللہ محمد عربی کی تو وہاں پر جو اللہ کی طرف نور کی نسبت کی گئی ہے وہ عظمت اور شرط کے لیے تو اس موضوع کو اللہ رب العزت نے بڑے بارے طور پر بیان فرمایا پاس پڑھ لیجیے اس کے بعد سورہ نحل کی ابتدا ہوتی ہے سورہ نحل یہ بھی حضرات محترم مکی صورت ہے اور اس میں بھی تقریباً وہی مضامین ہیں مشرقین کے مغل اور ان کا رد دعوئے توحید پر دلائی اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پر بیان فرمائے ہوا یہ سورت مبارکہ کے متعلق علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب سرکار رہی سلا تو سلام جبل قبیس جبلس جبلبی قبیس کون سا ہے آپ حرم شریف میں جب طواف کرتے ہیں جب حرم شریف میں طواف کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ جس وقت حضر اسود کی طرف ہو تو آپ کے پیٹ کی طرف ایک پہاڑ ہے جس پر شاہ پہاڑ نے محل بنایا ہے دیکھا شاہ بہاد نے محل بنایا وہاں پر ایک مسجد تھی مسجد ہلال جہاں سے شاہباہ کرام چاند دیکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ اتنے بات فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے پہلے وہی था بنا تھا کیا بنا تھا وہی پہاڑ بنا تھا ٹھیک ہے اور بہت سے حجاج کرام میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ایک واضح مفہوم پیش کر رہا ہوں بہت سے حجاز کرام اور عمرے والے حضرات یہاں پر موجود ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ طباف کرتے ہیں تو اس کا محل سر پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ جب طباع کریں یعنی اس طرح ہو جائے کہ کی طرف کی اور آپ کا چہرہ سفر مرباد کی طرف ہو تو آپ دیسی خانہ کعبہ نیچے ہوتا ہے اس کا محل اوپر ہوتا ہے یہ واضح طور پر جس نے دیکھا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے جو تعصب کرے تو میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ بے شمار کتابیں موجود ہے سرکار ایک دفعہ نکلے تو ایک صحابی نے گھر بنایا تھا جو مسجد سے اونچا تھا سرکار ان شراب سے ناپسند فرمایا یہ کام کرتے ہو کہ اللہ کا گھر نیچے اور تمہارا گھر اونچا تو صحابی نے وہ گھر توڑوا دیا میں نے کہا واہ توحید کا دعویٰ کرنے والے ایک مسجد کی بات تو یہاں تو خانہ کعبہ نیچے پورا محل اوپر بنایا ہوا ہے پورا محل بنایا ہے اور محل کس پر بنایا جب نے ابھی خدیش کے اوپر بنایا جہاں پر ایک مسجد ہوا کرتی تھی مسجد بلال جہاں پر حضرات صحابہ کرم چاند دیکھا کرتے تھے تو کچھ تو دراصل یہ مت کہو جو عرب میں ہوتا ہے وہ صحیح ہے یہ کہ قرآن میں وہ صحیح ہے یہ کہو جو حدیث میں وہ صحیح ہے ادارے ذہن سے نکال دے کہ قرآن حدیث میں جو ہے وہ صحیح ہے عرب میں جو ہوتا رہے وہ صحیح نہیں عرب میں بہت کچھ ہوتا ہے مثال میں اوپر سرکار علی سراط اسلام کھڑے ہوئے اور ندی پاک چلا چلن جبل قریش کے دامن میں مختصر سی آبادی تھی مکہ شہر جس کو کہا جاتا تھا جبل ابھی قبیش کے آگوش میں مختصر سی آبادی تھی جس کو مکرمہ کہا جاتا تھا تو سرکار وہاں پر کھڑے ہوئے اور سرکار لی سلاسلام نے وہاں پر لوگوں کو دعوت دی کہ دیکھو یہاں کر رہنے والے بڑے با اخلاق ہیں بڑے با محزب ہیں بڑے گویا کے مسافروں کی امداد کرنے والے ہیں یتیموں کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں یہ سرکار لی سلاط السلام نے سکھا اس اہل مکہ کی بیان فرمائی جب اتنے رحم دل تم ہو تو سب سے بڑا رحم دلی کا کام کو یہ کہ اپنی جان پر رحم کرو جب تم دوسروں پر اتنا رحم کرتے ہو تو پہلے تم پر تو سر اپنی جان پر رحم کرو اور تمہاری جان پر سب چڑا رحم یہ کہ تمہیں خدا کو مانو ایک تین سو ساٹھ بدھ جو تم نے بنا رکھے ہیں کہ بارش دینے والا یہ ہے بیٹا دینے والا یہ ہے روٹی دینے والا یہ گویا کہ فلاں چیز دینے والے جو تین سو سال تم نے بدھ بنا رکھے ہیں اور تم نے ماں اللہ یہ اخیرہ بنایا ہے کہ اللہ زمین آسمان بنا کر فارغ ہو گیا اور اللہ نے اپنی خدائی ان گتوں کو دے دیے مہاد اللہ تو یہ بات تم کیسے کرتے ہو جب تم اتنے باخلاق اور اتنے محدب ہو جب تم لوگوں پر اتنے احسان کرتے ہو تو اپنے نفس پر تو کچھ احسان کرو اپنی جان پر تو کچھ رحم کرو کہ جب تمہیں جھنڈ میں پھینک دیا جائے گا تو یہ نیتیاں تمہارے کیا کام آئے گی کیونکہ یہ نیتیاں جب تک نیتی نہیں ہے جب تم اللہ کو ایک نہ مانو جب تو تم اللہ کو ایک نہ مانو گے تو تمہارے یہ جتنے بھی حسنی عمل ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں نیکی نہیں بن سکتی تو ہوا یوں ہم اس رات کے سامنے قریب پہنچے اور سرکار کا سروا سنو میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فلا آ رہا ہے اور وہ انقریب تمہیں ختم کر دے گا اور تمہیں گویا کہ نیس و نابود کر دے گا اور تم پہ حملہ کرے گا تو تم مان لو گے انہوں نے کہا ہاں بالکل مان لیں گے سرکار نے سنا کیوں کا اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ کی نسبت سنی بھی نہیں ہے تو سرکار علی سنا تو نے پہلے اپنی شخصیت منوائی پہلے دعوی توحید نہیں رکھا پہلے دعوی توحید نہیں رکھا پہلے اپنے آپ کو منوایا تو پتا چلا جو نبی کی ذات میں نقص نکالے گا اور نکالے گا وہ دعویٰ توحید کا منکر ہے کیونکہ دعویٰ توحید کی سب سے بڑی دلیل سرکار کی بات ہے اور جو سرکار کی ذات میں نکالے گا وہ جھوٹا ہے اپنے بارے میں اس نے اللہ کو مانا بھی نہیں ہے اس لیے کہ سرکار نے کافروں کے سامنے سب سے پہلے اپنے بزرگ کو مروایا کہ دیکھو میں جھوٹ بولتا ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ تو سچے ہیں آپ امین ہیں آپ سچوں کے سچے ہیں آپ کے غریبوں پر یتیموں پر رحم کرنے والے ہیں سرکار نے فرمایا جب میں سچا ہوں تو کہہ دونا کہ لا الہ الا اللہ تو کہہ دونا کہ کے چند کوئی معلوم نہیں ہے تو ہمارا گرامی انہوں نے سارا مجمع گویا سے جوش میں آگیا اور انہوں نے سرکار علی اراق اسلام کو نہ جانے کیا کیا مغلزاد کہنا شروع کر دی لیکن سرکار علی افراد اسلام میں اپنا تبلیغی سلسلہ گویا کے جاری رہا اور آپ بالکل خاموش رہے اور آپ نے کسی قسم کی ان سے کوئی گفتگو نہ فرمائی اور آپ نے اپنا پیغام ان کے دلوں کے اندر دل منتقل کر دیا ان کے دل میں یہ ضرور لگ چکی تھی کہ ہم نے خود اقرار کیا ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے تو یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ جھوٹ ہے تو ہم جھوٹے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو سچا کہا ہے ہم نے ان کو سچا کہا اور عربی لوگ تھے جیسے بھی وہ اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں کہتے اگر وہ اپنے آپ کو غلط کہتے تو سرکار کا دعویٰ سچا تھا کہ انہوں نے خود نے سرکار کو سچا کہا تھا کہ آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے تو گویا کہ بات کچھ اس طرح ہو گئی تھی بقول شاہر کے کہ الجا ہے پاؤں یار کا جلسے دراز من لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گئے گویا کے خود اپنے دعوے نے گویا کے درست ہو گئے تو ان کے پاس صرف ہر گھر اور اور شکاوت کے علاوہ حضرات گرامی کو تھان ہوئی اور انہوں نے اسی بات کو کھڑا کر کے سرکار علیس اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اور آخر میں جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ابھی کہ انصاف کہہ دو کہ تم ان کو پوجتے ہو جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے کسی کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں تو کس کو کہہ دو بتوں سے کس کا کہہ تو یہ یاد رکھیے گا کے ساتھ جب بھی مندّہ آئے گا تو یدرونا کا مانا ہوگا یا یعنی عبادت کرنا کیونکہ مانا پکارنے کے آتا ہے اس کا مانا عبادت کیا آتا ہے, کی آتا ہے ساتھ آئے وزین مندّہ تو جب یہ مندّ کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کا مانا ہوگا عبادت کرنا لیکن جب یہ من دون اللہ کے ساتھ نہیں آئے گا جس طرح کہ اللہ رب العزت نے شاع فرمایا کہ وہ ندین اللہ شیمخن کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ان پتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں اور ان کو تم نے ہی پیدا کیا ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے فاسد مقاصد کو رب فرما دیا اب بعض لوگوں کو دیکھا کہ یہ آئے کریمہ کو اسٹیگر پر بناتے ہیں اسٹیگر بناتے ہیں اس کا اور اس کو بچوں میں لگاتے ہیں دیواروں پر لگاتے ہیں اگر یہ سارے غوث مل جائیں اگر یہ سارے ولی مل جائیں تو یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں میں نے کہا خدا کا خوف کرو یہ ایس کریمہ حضور غوث پاک کے لیے ہے یہ ایت کریمہ حضور داتا صاحب کے لیے ہے یہ ایس کریمہ انبیاء کرام کے لیے ہے اللہ کروڑ رحمت ناظر فمائش حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر پر صحیح فرمایا تھا بخاری شریف جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک پر فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے شرار خلق اللہ میرے شایدوں, کون کہہ رہا ہے? حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر وہ کہتے ہیں میں اللہ کی مخلوقوں میں سے چند لوگوں کو بڑا بدترین اور شریر سمجھتا ہوں آپ کے شاگردوں نے کہا حضور وہ شریر کون ہے وہ شریر حدیث کرانا خلق قلعہ تعالیٰ اللہ کی خلق میں سب سے بڑے بدتمیز اور شریر ہے پوچھا گیا کون کائن تالا کو نزلط فلک فاط فض الحا المنی کہ جو آیت کریمہ دتوں کی مذمت میں اترتی ہے اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں تو دیکھیے اس آیت کریمہ کو اگر آپ مسلمانوں پر فٹ کرو گے تو حضرت عبن عمر کا فتویٰ ہے کہ وہ کائنات کا سب سے شریر آدمی ہے وہ کائنت کا سب سے شریر آدمی ہے اور صحابی کا قول بھی حدیث ہوتا ہے جس کو حدیث کی زبان میں اور اس حدیث میں حدیث سے موقوف کہتے ہیں پتہ کہ چلا اس آیت کریمہ سے ولیوں کا کوئی تعلق نہیں اور نہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے ہے کیونکہ مسلمان کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے کسی نبی کی نہیں کرتا اور یہ کہتے تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کسی تفصیل کا حوالہ دے دو کسی تفصیل کا حوالہ دے دو اور میں اپنے دعوے پر چیلنج کرتا ہوں کعبہ کی قدم جریر سے لے کر تفسیر روح المعانی تک تمام تفاصیر اٹھا کر دیکھ تفصیر مذہبی دیکھ تبصرے مدارف دیکھ تصویر خاجم دیکھ تفصیلیں جریر دیکھ اب یعنی تفسیر روح البیان دیکھ روح المعانی دیکھ بے شمار تفصیل تفسیر منصور دیکھ تمام میں لکھا ہے تفصیلیں جلالے اٹھا کر دیکھ جو اپنے مدرسے میں پڑھاتا ہے ون نظین یہ دوروں ائی یا اب دونا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یعنی پکارنے کا معنی کسی نے نہیں کیا بلکہ عبادت کا معنی کیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسو کی عبادت کرتے ہیں مولوی صاحب کو پتا ہے اگر عبادت کا مانا کروں گا تو میرے در سے قرآن چلیں گے کیسا تو وہاں پر مانا کر دیا پکارنے کا لیکن قرآن سے خوف خو سرکار نے فرمایا ہے منقانا فل قرآن بخاری حریف ہے میرے آکا فرماتے ہیں جو قرآن کے ترجمے میں اپنی رائے کو دخل دیتا ہے وہ ہے وہ جہنمی ہے تو خدا رہا لوگوں کی اصلاح کے اپنے عقیدے کو کیوں گمراہ کر رہے ہو اپنے عقیدے کو کیوں خراب کر رہے ہو تو یہ آئے کریمہ جو پہلی آ گئی ہے ایسی اور آئے کریمہ بھی آئیں گی اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً اس کی نشاندہی کراؤں گا کہ چونک جائیے یاد رکھیے کہیں وہ دوسرے مبلغ کے سامنے آپ ہی تو مخاطب نہیں ہوں گے جن کے آپ کے سامنے تو یاد وہی پڑی جائے گی کہ بلوینہ یدونہ مند اللہ اور جب پڑھی جائے تو جو میں نے جواب دیا ہے وہ رکھ گا پھر کوئی اور منافقات کے قریب نہیں آئے گا اسی طریقے کی اس کی تبلیغ کرنے کی اس, کے کل اس کی محبت اس کی عظمت اس کی افزلیت ہمارے دل و دماغ میں راسف فرمائے ہمارے آنے والی نسل در نسل تو اس کلام اللہ اور اس لازمان کتاب کی تعظیم تکریم اور پڑھنے کی اور درس دینے کی توفیق قطع فرمائے مرائے کریم جتنا درس دیا گیا آج جو تین سورہ مبارکہ کا درس دیا گیا اس کی برکت اور اس کی حرمت سے دعا کرتے ہیں حضرت حاضرہ کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم جو تیرے خلیل ہیں ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں حضرت اسماعیل جو تیرے زبی ہیں ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں ہماری تراغیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے جملہ امال اپنی بار میں قبول فرما ان تمام مندیا کے وسیلے سے دعا کرتے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے اعمال کی حفاظت فرما ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما ہماری عزت و آدرو کی حفاظت فرما خاتمہ نہ نصیب فرما کل قیامت میں سرکار کی شفاف نصیب فرما موت ایسے عطا فرما کہ کوئی یہ نہ کہے بہت گناہ گناگار تھا بلکہ یہ کہے کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاگر گیا عرص پہ دھونے مچیں کہ وہ مرد سالہ ملا فرش پر ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا ہم سیاہ کاروں پہ بھی یارب تو پیشے محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیار کے پیارے گیسو وا الحمدللہ رب اللہ